سورت عباس ہے نا نازیات کے ساتھ ہسف سابق وقوع قیامت انجام انجام ہیں نیل واہشاہ کر اپ انا انتا انما انتما من کے ساتھ ہے خلاصہ جی تمبی خاتم اور طریق تبلیغ زاجر مشرقین دری لکلی برائے امکان قیامت وقوع قیامت انجام انجام فریقائیں اس کا شان یوں ہے کہ میرے آقا مکہ پاک کے اندر ایک قریش کے سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے آپ کے سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے قرائش کے سردار ان کو تبلیغ کر رہے تھے کہ حضرت کی خدمت کے اندر ایک نابین صاحب یا گئے حضرت عبداللہ اللہ بن ام عبد اللہ بن انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا وہ آ کے قریب کھڑے ہوئے کچھ ایسے بولے بھی صحیح لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا کہ میں تو تبلیغ کر رہا ہوں ان کے اندر کسی کی تبلیغ میں بولنا ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ تبلیغ کرتے رہے وہ تھوڑی دیر کھاڑ کے چلے گئے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو ان کا جو واپس جانا تھا نا وہ اللہ تبارک و تعالی نے مناسب نہیں سمجھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ محبوب خدا ان کے خطاب کو بند کر کے اس کو کیا جواب دیتے غیم نابینا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ راضی خوشی ہو جاتا تھا تو اللہ تعالی نے اس چیز کو مناسب نہ سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آداب محفل کے لحاظ سے کیا نا کہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے ایک آدمی تقریر کر رہا ہو کو دوسرا آ کے مسئلہ پوچھو اس کو بیٹھ جانا چاہیے لیکن اللہ کو اس کے اوپر رحم آیا تو محبوب خدا کو تنبیہ کی کہ اے میرے محبوب دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ ایک بیمار کا علاج ہو رہا ہو اور کرنا ذرا ایک بیمار کا علاج ہو رہا ہو دوسرا بیمار کہہ کہ میرا علاج پہلے کرو یہ ٹھیک ہے ٹھیک رہے ان بیماروں کے علاج سے فارغ ہو کے اس کا علاج کرو آپ اس لحاظ سے آپ ٹھیک آئے کہ بیماروں کا علاج کر رہے تھے اس بیمار کو دخل نہ دینا چاہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بیمار آپ کو حکیم ہی سمجھتے ہیں وہ تو آپ کو حکیم سمجھتے نہیں جس کا علاج کر رہے ہو یا تو وہ آپ کو حکیم سمجھے آپ کی تعلیم و تربیت کے عمل کریں یہ بیمار آپ کو حکیم سمجھتا ہے اس لیے توجہ ادھر کرنی چاہیے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے دیکھو جی آب سوت واللہ تم خاتم الانبیاء اور طریق تعلیم طریق تعلیم وہ ہے کہ جس کے اندر طلب ہو زیادہ طلب زیادہ لے کے آئے اس کی طرف توجہ کرو تم بھی خاتم الانبیاء طریق تعلیم آباسا چین بجی ہوئے یہ آدمی کچھ ناراض ہوتا ہے نا تو ماتھ پہ کا تیوری آ جاتی ہے چین ب جب ہوئے اور منہ موڑا ہے یہ محبت کا خطاب یہ خطاب محبت ہے یہ اتاب نہ سمجھنا چین ب جبیں ہوئے اور منہ موڑا باوجہ اس کے کہ آ گیا اس کے پاس نابینا یہ مقتذی توجہ نمبر ایک لکھو کسی کا نابینا ہونا یہ مقتضی توجہ ہے یا نہیں بھائی معذور ہے توجہ کرو اس کی طرف یہ چیز مقتضی توجہ ہے باوجہ اس کے کہ آ گیا اس کے پاس نابینا تو جہاں مقتضی توجہ پایا جائے توجہ کرو وہ ماجری کا اور کون سی چیز جتلاتی ہے تجھ کو شاید کہ وہ نابینا پورے طور پہ سنور جاتا آپ کی بات سن کے اسی وقت سنور جاتا مسرے پہ عمل کرتا یا چلو اس وقت نہیں تو یا سوچتا پھر نفع دیتا اس کو سمجھانا پاج میں تیرا سمجھانا اس کو نفع دیتا سوچتا تو یہ کیا تھا جی مقتضی ہے توجہ نمبر ایک کہ اس کی طرف آپ توجہ کرتے اما من استغنا مقتضی عدم توجہ کہ سرداران قریش کے اندار مختضی توجہ پایا جاتا ہے یا عدم توجہ وہ تو اندر ہے مختلف توجہ اما منیشتگنا مختصی عدم توجہ رہا وہ شخص جو بے پرواہ ہوتا ہے دین سے حق سے پس آپ اس کے در ہوتے ہیں توجہ کرتے ہیں وما علیہ کا حالانکہ نہیں آپ کے اوپر الزام اس بات کا کہ وہ نہیں سوار رہا نہیں سنورتا تو آپ کے الزام نہیں ہے وام بام منج یسا یہ مختصی توجہ نمبر دو رہا وہ شخص جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ سے یہ مختصی توجہ نمبر کتنی تین بھائی واہ یقا بس آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں بے روخی نہ کرنی چاہیے کلّا آئندہ ہرگز ایسا نہ کریں انہا تذکرہ ترغیب لے شکر یہ قرآن ایک کام لسیات ہے پر جو شخص چاہے قبول کرے فی صوف مکربہ فضائے قرآن اب قرآن کے فضائل قرآن صحیفوں کے اندر ہے بھائی ان صحیفوں سے مراد ہیں وہ صحیفے جو لوہے محفوظ میں ہیں کہاں ہے ہاں وہ ایسے صحیفوں میں ہے جو معزز ہیں بلند کیے ہوئے پا و سفرا بیچ ہاتھ کاتے کے ہیں وہ فرشتے لکھن لکھنج اور کاتے بھی کا ہے کرام ہیں معزز ہیں نیک ہیں بازی بات ختم ہو گئی آگے زجر مشرقین زجر مشرقین پوتے لال انسان ما فرا خدا کی مار پڑے کافر انسان پہ کہ ما اخبار کس چیز نے اس کو کافر بنایا یا افل تعجب کا معنی کرو کیا ہی کافر ہے مین ائی شہن خالقہ مختضیات شوکر حالانکہ شکر کے مقتضیات پائے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ کافر بنا پھرائے مختضیات یہ ہے کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا نطفے سے خالہ کہو کیفیت خل پیدا کیا اس کو پقدہ ہو اس طرح کہ اس کے اعضا کو اندازے سے بنایا پکدہ اس کے اعضا کو, کو اندازے سے بنایا سمت سبیر یسرہ ہو پھر اس کو نکلنے کا راستہ آسان کر دیا تھا پھر اس کو نکلنے کا راستہ کیا کر دیا آسان یہ بھی سب ماں کے پیٹ میں بنا بچہ یا نہیں پھر اس کے لیے نکلنے کا راستہ کیا ہو گیا آسان کتنا بڑا بچہ ہے تو ماں کے پیٹ سے وہ خاص وضو سے باہر آ جاتا ہے یا نہیں جی اللہ کرم فرماتے آسانی ہوگی ہم جان سکتے ہیں ابھی <laughs> یہ عورتیں جان سکتی ہیں نا اللہ نے وہاں آسانی کر دی لیکن میں حیران ہوں ایک بات کے اندر وہ ختم نبوت والوں کو بھی کہتا ہوں کہ مرزے نے جو کہا کہ مجھے حیض آتا تھا پھر حیض کے بعد کیا ہو گیا حمل ہو گیا حمل کے بعد وضاح حمل ہوئی تو اس کی وضاح حمل کو وہ پتہ نہیں کیسے ہوئی کیسے ڈاکٹر نے اپریشن کیا کس ہسپتال میں داخل کا میں ان کو کہتا ہوں یہ پوچھ کے بتاؤ میرے سے میں وہ ڈاکٹر کا خدا اس آپریشن کرنے والا پیتا اشا جی سما سبھی تو اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا سما مارتا جب اس کی عمر ختم ہوتی ہے تو پھر مارتا ہے اس کو پھر قبر میں داخل کرتا اس کو شاہ پھر جب چاہے گا اللہ اٹھائے گا اس کو کل لمبا یکزما ہمارا یہ بھی تاکید ہے زاجر کی ہر کے اس کو قیامت کا انکال نہ کرنا چاہیے تھا لمبا یکز نہیں بجا لایا حکم خدا کو کہ اس کا آسان مانا ہے لمبا یکزما ہمارا نہ بجا لایا وہ حکم خدا کو کل یعن زور یہ یا دلیل اکلی حاجی امکان قیامت کے لیے چاہیے دیکھ انسان طرف کھانے اپنے کے بے شک برسایا ہم نے پانی کو برسانا آسمان سے پھر چیری ہم نے زمین کو چیرنا پھر اگایا ہم اس کے اندر کیا دیبن من او غلے غلے اناج اگایا ہم نے اس کے اندر اناج اینا بن انگور کز من ترکاریاں زیتون کھجورے ہدایت کا حلبا با کیا گنجان دھنیہ با۔ و فا کہتا ہوں اور مے وے و ابن منع چارہ ابن کا من جانوروں کا گھاس اس کو ابن کہتے ہیں چارہ متا اللہ قوم فعل کا یہ کیا تمہارے نفع دینے کے لیے اور جانور فیضا جات اس خاط دلیل امکان قیامت کیا گئی اب کیا ہوگا بکو قیامت مت پر جب کہ آ جائے گی باہرا کر دینے والی بھائی آپ بیٹھے ہوں تو کوئی چیز دھڑام کر کے گرے ایسے پہاڑ تو آپ کے کان ایسے بہارے ہونے لگتے ہیں نہیں تو یہی چیز آئے جب آ جائے گی بہارا کر دینے والی یو میں جب پھر رول مارو تاہویر یو میں قیامت اس دن بھاگے گا مرد اپنے بھائی سے ماں سے باپ سے بیوی سے اپنے بیٹوں سے کیوں بھاگے گا واسطے ہر مرد کے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی عرق میں غرق کہ وہ حالت بے پرواہ کرے گی دوسرے سے آ دوسروں کا خیال ہی نہیں ہوگا آگے وجوہ جاؤ میزن انجام متقین بہت سے منہ اس دن روشن ہو گئے منا مرا روشن ظاہر کا تو کہنے والو لفظ یہی لکھنا ہے فارضی والا ظاہر کا من کیا وہ ہنسنے والوں کو کیا کہتے ہیں خندان اور مستب چرن کا منہ ہے شادان سبحان اللہ خندان اور کیا شادان آپ مانا ٹھیک ہے نا بالکل مفت سارے با وجو ہوں جاؤ میں مجرمین اور بہت سے مستن ان کو اوپر غبار ہوگی ڈھانپ لے گی ان کو سیاہی یہی لوگ ہوں گے کافر بدکاف